اورشتان کا ان پر کچھ قابو نہ تھا مگر اس لیے کہ ہم دکھا دیں کہ کون آخرت پر آمان لاتا اور کون اس سے شک میں ہے اور تمہارا رب ہر چیز پر نگہبان ہے